خرچ کیا ہے اور وہ آدمی جو تنہائی میں اللہ کو یاد کریں اور اس کی آنکھوں سے آنکھوں بہ رہی ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ تو حضرت یوسف علیہ السلام سلام جو ہے وہ جب گناہ کی دعوت دی گئی حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام کی صورت کی مثال دکھائے گی کہ وہ اپنی اگلی دانتوں میں دوائے ہوئے کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کیا تم اس طرح کا عمل کرو گے حالانکہ تمہارا نام انبیاء علیہ السلام میں لکھا ہے تو اللہ نے ظاہر ہے اپنے نبیوں کو ہر گناہ سے دور رکھا ہوا ہے وہ گناہوں سے دور اور گناہ ان سے دور تو حضرت شریف بن جبیر نے حضرت ابن عباس سے روایت کی کہ جس میں مثالی میں حضرت یعقوب علیہ السلام وہاں پر آئے تو حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو اٹھ کر بھاگے تاکہ اس گناہ سے بچیں کیونکہ وہ عورت تو پیچھے مطلب پڑ ہی چکی تھی بری طرح تو جب ان دونوں کے دلوں سے دہشت دور ہو گئی تو پھر لوٹ آئے وہ لیٹ گئی اور حضرت یوسف علیہ السلام بیٹھ گئے ان کے سامنے پھر بازو اور بغیر جوڑ کے ایک ہاتھ ظاہر ہوا جس پر لکھا تھا ولا تخربینہ ان کا نفا وسا زنا کے قریب نہ جاؤ بے شک وہ بے بےحیائی ہے اور بہت ہی برا راستہ حضرت یوسف علیہ السلام پھر اٹھ کر باگے وہ عورت بھی باگی جب ان کے دلوں سے دہشت دور ہو گئی تو پھر پہلی حالت پر لوٹے پھر اسی طرح کا ایک ہاتھ ظاہر ہوا جس میں یہ لکھا تھا کہ اس دن سے ڈرو جس دن میں جس میں تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے پھر ہر شخص کو اس کے کیے ہوئے اعمال کا پورا بدلا دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا وہ دونوں پھر اٹھ کر باغے اور جب ان سے خوف دور ہو گیا تو پھر سابقہ حالت کی طرف لوٹ گئے تب اللہ نے جبرائیل سے کہا اس سے پہلے کہ مطلب میرا بندہ گناہ میں مبتلا ہو جائے اس کو جا کر سنبھالو تب حضرت جبرائیل اپنی دانت انگلی دانتوں میں دبائے ہوئے آئے اور کہا یوسف تمہارا نام امبیاء صلاط وسلام میں لکھا ہوا ہے اور ظاہر اللہ نے اپنے محبوبوں کو بچانا ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام بار بار بار بار اس عورت کے ورغلانے کے باوجود بھی الحمدللہ اللہ رب العزت کی رحمت سے جو ہے وہ محفوظ رہے الحمدللہ الحمدللہ, الحمدللہ. یہاں پر بہت تفصیل بیان کی جا سکتی ہے کیونکہ جب حضرت یوسف علیہ السلام بھاگے تھے تو سارے دروازے خود بخود کھلتے ہی چلے گئے تھے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے آئے نمبر پچیس ہے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 یا دکھ کی مار تو حضرت یوسف علیہ السلام اور وہ عورت ہر دو شخص ایک دوسرے سے آگے نکلنے کے لیے دروازے کی طرف دوڑے حضرت یوسف علیہ السلام کا ارادہ تھا کہ وہ جلدی سے آگے نکل جائیں تاکہ دروازوں سے باہر جا کر اس عورت کے بچھائے ہوئے بدکاری کے جال سے نکل جائیں اور عورت کا ارادہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو نکلنے نہ دے تو اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پا لیا قریب آ گئی اور پیچھے سے ان کی قمیض پکڑ کر کھینچی تو زور سے کھینچنے سے وہ قمیض پھٹ گئی کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام بھاگ رہے تھے اور وہ پیچھے سے کھینچ رہی تھی اور اس زورہ زوری میں وہ کمیز پیچھے سے پھٹ گئی اور جب وہ دونوں دروازے سے باہر نکلے تو دروازے کے قریب اس عورت کا شوہر کھڑا تھا اس عورت نے اپنا جرم چھپانے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام پر جھوٹا الزام لگانے کے لیے بولنے میں پہل کی اور کہنے لگی کہ اس شخص کی کیا سزا ہونی چاہیے جو آپ کی اہلیہ کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے سوائے اس کے کہ اس کو قید کیا جائے یا اس کو دردناک عذاب دیا جائے یعنی اس کو کوڑے لگائے جائے یعنی اس نے جھوٹا الزام لگا دیا عزیز مصر کی بیوی کو جب حضرت یوسف علیہ السلام سے جو شدید محبت تھی اس وجہ سے اس نے پہلے ان کو قید میں ڈالنے کا ذکر کیا پھر سزا کا کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان کو سزا ملے تو اس عورت نے سرا یہ نہیں کہا کہ یوسف کا میرے ساتھ جنا کا ارادہ تھا بلکہ یوں کہا کہ اس نے میرے ساتھ برائی کا ارادہ کیا تھا کیونکہ جب اس نے یہ دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنی نوجوانی کی عمر قوت اور زور کے کمال اور شہوت کی انتہا کے باوجود اپنے آپ کو گناہ میں ملوث نہیں ہونے دے رہے تو اس کو حیا آ گئی کہ وہ ان کی طرف سرا حتنگ جنا کی نسبت کرے اس لیے اس نے کنایا والے الفاظ جو ہیں وہ استعمال کیے میرا نام برشاد فرما رہا ہے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 اگر ان کا کرتا آگے سے جڑا ہے تو عورت سچی ہے اور انہوں نے غلط کہا ان کا نہ قمیص اناوت بہوامین سوادنی اور اگر ان کا کرتا پیچھے سے جاپ ہوا تو عورت جھوٹی ہے اور یہ سچے تو یہ دو آیتے ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام نے انتظام عورت کا پردہ فاش نہیں کیا لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ان کی اپنی عزت اور پاک دامنی پر حرف آ رہا ہے تو پھر انہوں نے حقیقت حال جو ہے وہ واضح فرما دی اور حضرت یوسف علیہ السلام کے صدق اور آپ کی پاک دامنی پر متعدد شواہد تھے حضرت یوسف علیہ السلط و السلام بظاہر عزیز مصر کے پروردہ اور غلام تھے اور جو شخص غلام ہو اس کا اپنے مالک پر اس حد تک تسلط تصرف نہیں ہوتا اور وہ اس کی عزت اور ناموز پر حملہ کرنے کی ضرورت نہیں کرتا عزیز مصر اور اس کی عورت کے چچا زد بھائی نے یہ دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام بہت تیزی سے دروازے کی طرف درواز نکلنے کے لیے بھاگ رہے ہیں عورت ان کے پیچھے بھاگ رہی ہے تو واضح طور پر, پر پتہ لگا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اسے جان چھڑا رہے تھے استاد العلما قبلہ مفتی محمد حسین عبی علیہ رحمان نے فرمایا کہ اس عورت نے تو ساتوں کمروں میں تالے لگا دیے تھے دروازے بند کر دیے تھے پھر جب حضرت یوسف علیہ السلام کو اس سے بھاگنے کا موقع ملا تو کیسے تو فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام نے دل میں اللہ سے دعا کی اے اللہ مجھے عورت سے بچا اور اس گناہ سے بچنے کے لیے جو کچھ میں کر سکتا ہوں اور جو کچھ میری قدرت میں ہے وہ میں کرتا ہوں اور جو میں نہیں کر سکتا وہ تو کر دے تو انہوں نے بھاگنا شروع کیا اور بند کمروں کے دروازے کھلتے چلے گئے اور اللہ کا ہر معاملے میں یہی طریقہ ہے جو کچھ بندہ کر سکتا ہے وہ بندہ کرے اور جو بندہ نہیں کر سکتا وہ اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے دیکھیے غلے کی پیداوار کے لیے زمین میں ہل چلانا ہوتا ہے بیج بونا ہوتا ہے کھیت میں پانی دینا ہوتا ہے پھر اس کے پکنے کے لیے سورج کی حرارت ذائقے کے لیے چاند کی کرنے پانی کے حصول کے لیے بارش دانے کو بھوسے سے الگ کرنے کے لیے ہوا کی ضرورت ہوتی ہے سورج چاند بارش ہوا انسان کی قدرت میں نہیں تو جو کام اس کی قدرت میں نہیں ہے ان کو اللہ کر دیتا ہے بھاگنا حضرت, حضرت یوسف السلام کی قدرت میں تھا انہوں نے بھاگنا شروع کیا اور اللہ نے بند دروازے کھول دیے عزیز مصر اور اس عورت کے انداز نے دیکھا کہ اس عورت نے مکمل طور پر بناؤ سنگار کیا ہوا ہے اور خود کو بنایا اور سنوارا ہوا ہے جبکہ حضرت یوسف علیہ السلام پر زینت کا کوئی اثر نہ تھا عزیز مصر نے مشاہدہ کیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام ایک طویل مدت تک ان کے پاس رہے اور انہوں نے ہمیشہ حضرت یوسف علیہ السلام کو صدافت اور شرافت کا پیک پایا حضرت یوسف علیہ السلام نے نہایت بے باقی سے بے دڑک اور دو ٹوک الفاظ میں کہا یہ کہ مجھے اپنی طرف راغب کر رہی تھی جبکہ اس عورت نے مور کیا اور کہا کہ شخص کی کیا سزا ہونی چاہیے یہ جو آپ کی اہلیہ کے ساتھ جو ہے وہ غلط کام کرنے کا سوچے اور ایک نوزائیدہ بچہ جو پالنے میں تھا جھولے میں تھا اس نے یہ گواہی دی تھی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا چار بچوں نے پالنے میں کلام کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت صاحب جدید صاحب یوسف اور فرعون کی بیٹی معاشتا کا بیٹا اور پھر میرا وشاس فرما رہا ہے آئس نمبر اٹھائیس اور انتیس ہے فلم سا بن من دبر دن دا من نئی دا کن نہ پھر جب عزیز نے اس کا کُرتا پیچھے سے چرا دیکھا بولا یہ تم عورتوں کا سریل ہے بے شک تمہارا فریب بڑا ہے یوسف عارف انحضا مستری کی اے یوسف تم اس کا خیال نہ کرو اور اے عورت تو اپنے گناہوں کے ماسمان بے شک تو خطا واروں میں ہے خطا واروں میں سے ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ گواہ کا کال ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ اس عورت کے خابند عزیز مصر کا کال ہو عزیز مصر نے بھی حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ یوسف تم اس سے درگزر در کرو مراد یہ تھی کہ اس بات کو مخفی رکھو کسی سے ذکر نہ کرنا تو بہرحال عزیز مصر نے اپنی بیوی بی سے کہا کہ بے شک تم گناہ گاروں میں سے تھی اس کے خامن نے اپنی بیوی بی کی طرف گناہ کی نسبت کی اور اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے خامین کو ابتدا ہی سے معلوم تھا کہ قصور بار خطا کار اس کی بیوی بی ہے عزیز مصر یہ اس عورتوں کے امذات نے کہا تو عورتوں کی سازش بہت عظیم ہوتی ہے تو پکس جب انسان کی نفس ہی ضعیف ہے وقولی کل انسان دڑیفہ انسان کو کمزور پیدا کیا تو انسان کی ایک صنف یعنی عورت کا مکر اور ان کی سازش عظیم کیسے ہو گئی جواب یہ ہے کہ انسان کی خلفت فرشتوں جنات آسمانوں سیاروں پہاڑوں کی بہ نسبت ضعیف ہے اور عورتوں کا مکر ان کی سازش مردوں کے مکر ان کی سازش کے مقابلے میں عظیم ہو سکتے نہ ہوتا اعلیٰ بیان کرتے ہیں نبی پاک علیہ السلام عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی نماز پڑھانے کے لیے عید میں تشریف لے گئے جب آپ عورتوں کے پاس سے گزرے تو آپ نے عورتوں کو مخاطب کر کے فرمایا اے خواتین تم صدقہ کیا کرو کیونکہ مجھے یہ دکھایا گیا ہے کہ اہل دوزخ میں تمہاری تعداد بہت زیادہ ہے عورتوں نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کس وجہ سے فرمایا تم دان تعین بہت زیادہ کرتی ہو اور خامن کی ناشکری کرتی ہو اور عورتیں جو ناقص القل اور ناقص الدین ہیں ان میں سے میں نے کوئی ایسی نہیں دیکھی جو تم سے زیادہ کسی ہوشیار اور دانا مرد کی عقل کو ظاہر کرنے والی ہو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ ہمارے دین میں کیا کمی ہے ہماری عقل میں کیا کمی ہے آفا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ بات نہیں ہے کہ عورت کی شہادت مرد کی شہادت کا نصف ہوتی ہے انہوں نے کہا کیوں نہیں تو فرمایا یہ عورتوں کی عقل کی کمی ہے آپ نے فرمایا کہ یہ بات نہیں کہ جب عورتوں کو ہے آتا ہے تو وہ نماز پڑھتی ہیں ناروزہ رکھتی ہیں انہوں نے لکھے دین کی کمی ہے تو الحمدللہ للہ کریم کی آیت بر انتیس تک جو ہے ہمارا درس قرآن آج مکمل ہوا ہے میرے ربر چاہیے ان شاء اللہ ہم آیت نمبر تیس سے درس قرآن کا پھر آغاز کریں گے اللہ رب العزت اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے آمین آمین آمین اللہم آمین آمین وما علینا اللہ وما بلا یہ آخری حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے یہ ان عورتوں سے متعلق ہے کہ جو مکر و کرتی ہیں ہر عورت ظاہر کہ اس میں داخل نہیں ہوتی جہاں تک ایام مخصوصہ کا تذکرہ ہے معاملہ ہے تو یہ ٹھیک ہے کہ ایام مخصوص عورتوں کے دین میں کمی ضرور ہے کہ ان دنوں میں وہ نماز روزہ وغیرہ نہیں کر سکتی تلاوت نہیں کر سکتی لیکن یہ رب کی طرف سے معاملہ ہے اس میں عورتیں معذور ہیں اور یہ بھی ذہن میں رکھیں شہباز خصوصیتیں عورتوں کو ایسی حاصل ہوتی ہیں جو مردوں کو نہیں عورت کو جو ماں بننے کا شرف حاصل ہوا ظاہر ہے وہ مرد کو کبھی بھی حاصل نہیں ہو سکتا مانگ کا جو مقام و رتبہ ہے وہ اسلام نے کیا دیا ہے کم و بیشم واقف پھر اپنے بچوں کو جو عورت دودھ پلاتی ہے تو ایک ایک گھونٹ پر جو اس کو اذر ملتا ہے گویا ایسا ہی ملتا ہے جیسے مرد جہاد میں نمو تو یہ بہت بڑی نیتی ہے جو کہ عورتوں کے مقدر میں آئی ہے تو یہ میں نے ذرا اس بات کی وضاحت کر دی تاکہ اگر اسلامی بہنیں بھی سن رہی ہوں تو وہ مطلب اپنا دل چھوٹا نہ کریں اور یہاں عورتوں کے مکر و فریب کا ذکر ہے جو کہ حدیث میں ہے تو مکر و فریب زیادہ مرد بھی کرے گا تو وہ بھی گناہگار عورت بھی کرے تو وہ بھی گناہگار لیکن چونکہ مردوں سے زیادہ عورتیں عام طور پر باتونی ہوتی ہیں اور جب زیادہ بولے گی تو گیبت چگلی بھی ہوتی ہے فساد بھی ہوتا ہے اس لیے اس لیے بات ارشاد فرمائی گئی نزاک اللہ خیرہ نزا کو ملو تو ناز شریف پلے فرما دیں انشاءاللہ شاء شریف کے بعد پھر ہم درس انشاءاللہ دیتے ہیں اور پھر آپ کے سامنے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درس ہوگا انشاءاللہ شاء اللہ تشریف لے آئیں